سب سے بہتر حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجامہ ان تمام علاج معالجوں سے بہتر ہے جو لوگ کرتے ہیں